A from my dear friend, و میرے دوستوں بھائی اور محترم بزرگوں دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی اسے کامیاب کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک کامیابی کا رخ انسانی عقل ہے اور ایک کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں انسان آج دنیا میں دوڑ لگا رہا ہے مال جمع کرنے کی چیزیں جمع کرنے کی ملک کی مال کی گھروں کی سواریوں کی بہتر سے بہتر باہر والی زندگی ہو جائے لیکن جب سے دنیا بنی اللہ تعالی نے ان سارے لوگوں کو ناکام کیا قرآن میں بھی ان کے قصے سنائے کہ جنہوں نے اپنے سے باہر والی دنیا کو بنانے کی کوشش کی صرف وہی بچے جنہوں نے اپنے اندر کی دنیا پہ محنت کی حضرت مصیلام نے اندر کی محنت کی حضور صلی اللہ علام نے اندر پہ محنت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اندر پہ محنت کی جتنے لوگوں نے انبیاء نے یا صحابہ نے یا اولیا نے اپنے اندر پہ محنت کی اللہ تعالی نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ لیے کامیاب کر دیا دنیا میں بھی کامیاب اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کے لیے بھی کامیاب کامیابی کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو تقوی کا راستہ اپنانے کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قرآن تو ہے تقوے والوں کے لیے ہدایت حد المطقین سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا یہ قرآن مومن اور تقوی والوں کو تو شفا اور ہدایت دے گا اور ظالموں کے لیے خسارہ ہے تو جب تک تقوی اختیار نہیں کریں گے ہمیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا جب تک تقوی اختیار نہیں کریں گے ہمیں دین سمجھ نہیں آئے گا جو آدمی سارا دن آنکھوں سے حرام دیکھے نہ محرم عورتوں پہ نظر لگائے جو آدمی سارا دن زبان سے جھوٹ بولے غیبت کرے جو آدمی کانوں سے گانا سنے سارا دن اس کو قرآن کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتا ہدایت صرف تقوے والوں کے لیے ہے تقوہ کیا ہے تقوے کی قرآن میں شروع کے صفحے میں تین صفات بتائیں تقوے والوں کی پہلی یہ کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں دوسری یہ کہ نماز کو قائم کرتے ہیں تیسری یہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں غیب پہ ہم سب الحمد للہ ایمان لاتے ہیں غیب کے کیا ایمان ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا اللہ کے ملائقہ پہ ایمان لانا اللہ کے رسولوں پہ اور کتاب پہ ایمان لانا اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا اور موت کے بعد ایک زندگی آنے والی اس پہ ایمان لانا یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط ہے کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں میرے بھائی دوستو اور محترم بزرگوں آج امت کے نبے فیصد عوام نماز ہی نہیں پڑھ رہی اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں کدھر ہوتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں تو نماز میں نہیں ہوتے تو دوسری شرط اس کی ہے کہ ہماری نماز زبردست ہو جائے یہی نماز ہے جس سے حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ سے اتنی زبردست حکومت لے لی یہی وہ نماز ہے جس سے حضرت مسی علیہ السلام نے دریا میں رستے کھلوا لیے یہی نماز ہے جس سے صحابہ نے اللہ سے اپنے کام کروا لیے اور تیسری شرط ہے کہ اپنے مالوں کو صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں قرآن سید کی تفسیر خود ہی فرمائی ہے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو غریب رشتے داروں میں مسکینوں میں یتیموں میں اللہ کی راہ میں نکلے مسافروں میں اور گردن چھڑانے میں استعمال کرتے ہیں ہم روزانہ اس تلاش میں رہیں کہ ہمارا مال کہاں خرچ ہو جائے ہم غریبوں کو تلاش کریں مسکینوں کو تلاش کریں یتیموں کو تلاش کریں کتنے لوگ ہیں جو قرض میں دبے میں ان کا قرض ادا کر کے ان کی گردن چھڑوا لیں جب یہ تین لائنوں پہ ہم محنت کریں گے اس کو اللہ نے تقوی والا کہا ہے جب انشاءاللہ تقوی والے ہوں گے تو قرآن کہتا ہے حد القین قرآن اس کو ہدایت دے گا ہم کیسے اس تقوی کو حاصل کر لیں اور تقوے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا اور کس طرح ڈرنا جب انسان اکیلا بیٹھا ہو کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس کی آنکھ وہ نہ کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کی آنکھ وہ کرے جو اللہ نے کہا ہے اس کی زبان وہ بولے جو اللہ نے کہا ہے چاہے اکیلا بھی ہو لیکن اس کو دھیان ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے تقوا میرے بھائی محترم بزرگوں امت کیونکہ اس وقت ٹوٹ چکی ہے یہ کسی چیز پہ نہیں جڑ سکتی یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جڑ سکتی ہے ہم اسی کی محنت کر رہے ہیں کہ کیسے ساری عوام ساری مخلوق دنیا کی اللہ کی ذات سے اثر لینے والے بن جائے ساری مخلوق دنیا کی حضور وسلم کی زندگی اپنا لے آج امت میں لا الہ الا اللہ تو ہے اس میں تو کوئی لوگ اشکال نہیں کرتے قرآن پڑھتے ہیں خوب پڑھتے ہیں لوگوں کو سناتے بھی ہیں لیکن محمد رسول اللہ اپنانے کو تیار نہیں محمد رسول اللہ کی شکل بنانے کو تیار نہیں اور محمد رسول اللہ کی زندگی اپنانے کو تیار نہیں بس قرآن بھی پڑھو اور باقی کام بھی کرو قرآن میں کہیں نہیں لکھا بھائی قرآن میں تو بہت کچھ نہیں لکھا قرآن میں تو صرف سورج کو حرام کہا گیا باقی جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں اور قرآن نے شرط رکھی یہ قل انکن تم اللہ فتح اللہ خبر اگر صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا رسول اللہ جتنی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ بھی اتنی ہم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے وہی بھیجی ان سے کہہ دیجے اگر یہ چاہتے ہیں میں ان سے محبت کروں تو یہ آپ کی سو فیصد اتباع کریں سر سے پیر تک جیسے آپ ہیں اندر باہر سے جیسے آپ ہیں جب تک یہ ویسے نہیں ہو جائیں گے میں ان سے محبت نہیں کروں گا تو آج اللہ کی رحمت ہماری تو متوجہ نہیں ہے زلزلے بھی آ رہے ہیں سونامی بھی آ رہے ہیں حالات بھی آ رہے ہیں ہسپتال بن رہے ہیں بیماریاں بڑھ رہی ہیں جیل خانے بھرے جا رہے ہیں پاگل خانے ہوئے مساجد خالی ہیں کیوں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں اگر ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی سو فیصد اتباء کریں اس کے لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور اللہ کے راہ میں نکلا تاکہ ساری دنیا تک سارے مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں مسلمان دنیا میں اسلام تقریروں سے نہیں پھیلا صحابہ کو عربی کے علاوہ کچھ نہیں آتا آج لوگ سمجھتے ہیں شاید تقریروں سے اسلام پھیل جائے گا صحابہ عربی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے باقی دوسری عوام عربی جانتی نہیں تھی تو دین پھیلا جب صحابہ نے اپنے کاروبار دکھائے اپنی معاشرت دکھائی اپنے معاملات دکھائے اپنے اخلاق دکھائے اس سے ساری دنیا میں دین پھیلا ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنی عبادات اپنی ایمانیات اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنی معاشرت اپنی سیاست سب اسلامی کر تو لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے مسلمان ہوں گے میں بھی اس کے لیے کوشش کرتا ہوں آیا سب مل کے اللہ سے توبہ کریں جو پچھلی زندگی گزار دی اس پہ توبہ کریں اللہ کہتے ہیں جو استغفار کرے گا اس کی ہم قوتیں بڑھا دیں گے اس کو آسمان سے بارشیں برسائیں گے زمین اور آسمان کی برکات نازل کریں گے بیٹے دیں گے ان کو مال دیں گے ان کو نہریں دیں گے ان کو کھیت دیں گے استغفار اللہ کو بہت پسند ہے ہم سب توبہ کریں پچھلی زندگی سے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں